تو <تصفيق> ہے خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا, خدا ہے تلاش اسے کو میں کو اور سارے کو کیا ہوں. اس کون ہاں خود اگر چل کے جاتے تو کا یہ تھا کس کا تقاضا بھائی وہاں وہ تعبیر پوری نہیں ہو سکتی تھی خود چل کے جاتے تعبیر پوری نہ ہوتی کیونکہ جو ساجد ہے جو اللہ کی تقدیر میں ساجد لکھے ہوئے تھے انہیں چل کے جانا پڑتا مسجود کیسے چل کے آتا واہ بھائی واہ دا للو دا مولوی صاحب للو دا ہاں جی تل کا یا تو سورہ رات سورہ رات میں سورہ یوسف والے سورہ رات میں سورت یوسف والے رسول کی تشریح کے لیے صرف تمبی ہاتھ ہوں گی صرف تمبی ہوں گی اور چند شبہات کا جواب بھی ہوگا ہاں جی الفام مرا تل کا آیات الکتاب تمیید اور ترغیب والذی انزل عمر رب کل حق وہ دعویٰ جو اتارا گیا ہے آپ کی طرف رب کی طرف سے وہ تو بالکل سچا ہے واضح ہے لوگ صرف ضد کی وجہ سے نہیں مانتے ولہ کن اکثر اللہ لا یو مینو یعنی وہ دعویٰ جو اتارا گیا ہے طرف تیرے تیرے رب کی طرف سے جو ہاج سبیلی کے اندر تھا تمبی پہلے اللہ ہی ہے وہ جس نے اٹھا دیا ہے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ترون ایسے آسمان جو دیکھ رہے ہو تم ان کو ایک مانا دوسرا اٹھا دیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے ایسے ستون جو دیکھ سکو تم ان کو دونوں معنی صحیح ہے پہلا مان ترونا آسمان کی طرف تم دیکھ رہے ہو نہ آسمانوں کو دوسرا معنی ایسے ستون جو دیکھ سکو تم ان کو یعنی تم نہیں دیکھ سکتے سب مستو الل عرشے پھر متوجہ ہوا عرش پر تابے کر دیا سورج کو چاند کو ہر ایک چل رہا ہے اپنی مدت مقرر کے لیے انتظام کر رہا ہے ہر معاملے کا یو فصل الیاتیں کھول کھول کے یو فصل الات کھول کھول کے بیان کر رہا ہے آیات تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو وہی ذات ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو بنایا بیچ اس کے میخیں اور نہریں ہر قسم کے پھل بنا دیا اس کے اندر دو دو جوڑے یگ شیلن نہارا ڈھانپ رہا ہے رات کے ذریعے دن کو یغشی کا فائل اللہ یگ شل لن نہ ڈھانپ رہا ہے رات کے ذریعے دن کو ان نفی ضالآ قومی یتفکرور اور پھر دیکھو یہ ساری تمبی جا رہی ہے وفیل کیتا ان متجاورات ان زمین کے اندر کئی ٹکڑے ہیں آپس میں ملے ہوئے جوار کے وہ من ان اور باغات ہیں انگوروں کے وزر کھیتیاں ہیں اور کھجیوں کے سنوان ایک ہی قسم کے اکارے وغیر و سنوان دوہرے یوس کا بے ان واحد ان حالانکہ پانی ایک ہی پلایا جاتا ہے مگر پھل رنگ برنگے ہوتے ہیں ون بعض فن وس دین باز, باز اور درجہ بڑھا دیا ہے ہم نے بعض پھلوں کا بعض پر کھانے کے مزے میں فل او کو لے انفیز قوم یا, یا اس کے اندر بہت بڑی نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں پہلا شکوا اگر تو تعجب کریں اگر آپ کو یہ تعجب ہے تو سب سے زیادہ تعجب تو ان کے بات کا ہے جب انہوں نے کہا تھا جب ہم ہو جائیں گے مٹی کیا ہم نئے سرے سے پیدا نئے سرے سے پیدا ہو جائیں گے الاق الزین کفروا رب یہی ہیں جو رب کے کافر ہیں الاق الاغلال فی آنا کہم یہی لوگ ہیں جو ساری جہالت اندھی تکلید خواہشات نفس کے توق ان کی گردنوں میں ہیں یہ غل ہیں غل الا الغلال فیان ان کی گردنوں میں تونک پڑے ہوئے ہیں کس کے اندھی تقلید کے جہالت کے خواہشات نفس کے وہ الاائے کا صاحب الار فیا خال یہی لوگ ذہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے دوسرا شکوہ وہ جلدی مانگتے ہیں عذاب قبل الحسنہ نیکی سے پہلے تو عذاب مانگتے ہیں بے ایمان حالانکہ گزر چکا ہے ان سے پہلے المس اللہ عبرت ناک مثالیں عبرت ناک سزائیں مثالیں گزر چکی ہیں اور تاکیق رب تیرا البتہ بڑی مغفرت والا چشم پوشی کرنے والا ہے لوگوں کے لیے باوجود ان کے ظلم کے الا ظلمہم ہم ماں ظلم ہے باوجود ان کے ظلم کے پھر بھی اللہ کریم اپنا عذاب نہیں دیتا چشم پوشی کرتا ہے وہ رَبَّكَ رب کلا شری ورنہ تیرا رب تو بڑے سخت عذاب والا ہے تیسرا شکوا کافر لوگ کہتے ہیں کیوں کہ نہیں اتارا گیا اوپر اس کے آیت رب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ ان انت انتم تو تو صرف ڈرانے والا ہے ہر قوم کے لیے کوئی رہنمائی ہوتا ہے آپ رہنمائی کرتے ہیں دوسری تمبی اللہ عالم اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ اٹھا لے چلے گی ہر منس اٹھا لے چلتی ہے نا اٹھا لے چلے گی ہر معنس وما تغی عز الرحم اور وہی وہ جانتا ہے کہ کتنا قدر کمی کریں گے رحم اور کتنا قدر وہ زیادہ کریں گے رحم کتنی مدت تک ہوگی تھوڑی مدت میں پیدا ہو جائیں گے بچے یا زیادہ مدت لگے گی سال لگے گا دو سال لگے گا وہ کلو شہی ان دے مقدار ہر چیز اس کے پاس پوری مقدار کے ساتھ ہے عالم الغیب والشہادہ جاننے والا جوا غیب اور شادت کا بہت بڑا ہو گیا بے انتہا ہو گیا المتعال من اثرا برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپا کے کرے بات کو یا اونچی آواز سے کرے بات کو و مستفیم بل اور وہ بندہ جو لک چھپ کے رہے رات کو اور وہ بندہ سارے بم بن دن کی روشنی میں چل رہا ہو کسی حال میں بھی ہو اللہ ہر حال جانتا ہے لہو موقع باتم بین یدائی اسی کے قبضے میں ہیں سارے پہرے دار موقع باتیں پہرے دار اس چلنے والے بندے کے آگے بھی اور پیچھے بھی محفوظ رکھتے ہیں اس کو اللہ کریم کے عذاب سے اللہ کی پکر سے ان اللہ لا یغیر ما بقومن تحقیق اللہ نہیں تبدیل کرتا کسی قوم کی حالت کو حتا کہ حتیٰ کہ تبدیل کر دیتے ہیں خود اپنی صفت کو پہلا ماہ حالت دوسرا ماہ صفت اللہ کسی کی حالت نہیں تبدیل کرتا حتا کہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں اپنی اچھی عادت کو خود بخود برائی کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں وہی زار اللہ اور جب ارادہ کرے اللہ کسی قوم کے لیے برائی پہنچانے کا تو کوئی گنجائش نہیں ان کے لوٹانے کی بالو مندو نہیں منوال من اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے بغیر کوئی متولی کام بنانے والا یوری کو ملبر کا وہ دکھاتا ہے تو ہم کو بجلیاں ہاں بعض رواج میں کہ ساٹھ ساٹھ فرشتہ ہوتا ہے یوری کو ملبرکن تما وہ زیادہ جدید کھاتا ہے تم کو چمکار بجلیوں کے ڈرانے کے لیے بھی اور تما دینے کے لیے بھی وہ شیو صاحب اٹھاتا ہے وہ بادلوں کو جو بوجھل ہوتے ہیں پانی کے بھرے ہوئے وہ سب دیوراتے ہمدے اور تسبیح کرتی ہے بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ اور فرشتے بھی من خیفت ہی اس کے ڈر کی وجہ سے وہ یورسل سوائے کا اور چھوڑ دیتا ہے کڑکتی ہوئی بجلیاں فیوسی بےحا میاں جاؤ پہنچا دیتا ہے ان بجلیوں کو جہاں چاہتا ہے اس حال میں کہ وہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اللہ کی توحید کے معاملے میں وہ تو اس لڑائی میں ہوتے ہیں مگر اللہ کریم ادھر یہ کر رہا تو بابا شدید المال کیونکہ وہ سخت زبردست چال والا ہے شدید محل چال لہو دعوت الحق اب نتیجہ تنبیہوں کا کیا نکلا اسی کی پکار حق ہے اور وہ جو بلاتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں جواب دے سکتے ان کو کچھ بھی مسل اس بندے کے جو لمبے کرنے والا اپنی ہتھیلیاں پانی کی طرف اور کہہ رہا آ پانی آ پانی اب لوگ افاہ تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ میں حالانکہ وہ پانی قطن پہنچ سکتا ہی نہیں اس کے منہ میں اسی طرح جس مردے کو جس پیغمبر ولی کو بلا رہے ہیں جس طرح پانی کو بلانے والا بلاتا ہے جس طرح وہ پانی نہیں آ سکتا اسی طرح وہ مردے بھی ان کی پکار سننے کے لیے نہیں آ سکتے اب نتیجہ کہنے کے دعا کافرینا الا فی ظلال نہیں ہے پکار ہوتی کافروں کی مگر نری گمراہی کے جنگل میں تیسری تمبی اللہ ہی سجدے کر اللہ ہی کے لیے سجدے کرتے ہیں جو کچھ یعنی جھک جاتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں زمینوں میں ہے خوشی کے ساتھ بھی ہمارے مجبوری کے ساتھ بھی اور سائے ان کے وہ بھی جھکتے ہیں وال آسال اسی کی تات میں جھک رہے ہیں صبح بھی شام بھی کل مر رب سماوات تو فرما دے کون ہے انتظام کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا تو آپ جواب دے دے اللہ کل اب اتخم مندو نہیں اولیا تو فرما دے پھر جب یہ سارے کام اللہ کریم کر رہا ہے تو پھر اس کے باوجود بھی تم نے گھڑ لیا اللہ کے بغیر دوسرے کار جو نئی مالک اپنی جانوں کے نفع کے اور نہ نقصان ہٹانے کے تو فرما دے اب کیا کو برابر ہو سکتے ہے اندا والا یا وہ برابر ہو سکتے ہیں ظلمات اور نور اندھیرے اور اجالے ہم جہ شرا کا کیا بنا دیا ہے انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنہوں نے کچھ پیدا کیا او مسل پیدا کرنے اس کے اس لیے تشابہ الخلق کو رل مل گئی ہے ملتبس ہو گئی ہے مخلوق اوپر ان کے کیا کوئی ان کے شریکوں نے کچھ بنا ہے تاکہ آدمی کہے کہ میاں یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے وہ فلاں کی بنائی ہوئی ہے کول اللہ و خال کو کل آپ اعلان کر دیئے اللہ ہی ہر چیز کے بنانے والا ہے کیوں وہ اللہ حید وہی اکیلا ہے اور غالب تمبی پنج آن اتارا اسی نے پانی آسمان سے پس بہ پڑے نبی نالے بے قدر اپنے اندازے کے مطابق اپنی وسط کے مطابق فہ تمال سیلو رابیا پھر اٹھا لے چلا سیلاب زاب جاگ کو جو راب میلی کچلی مٹی آلی مما یو کے دھن اور ایسے ہی ایسے ہی ان دھاتوں سے بھی جن پر یو کے دلے کنارے بھڑکاتے ہیں اوپر اس دھات کے آگ کے اندر کٹالی ڈال کے کیوں ابتغاء لیا واسطے تلاش کرنے زیورات بنانے کے او متا ان ذاباد مسلو یا معمولی گھٹیا قسم کا وہ نفع اٹھانے کے لیے ذاباد مسلوح جاگ اوپر اس کے آ جاتی ہے جب پگھلایا جاتا ہے کزال کا یزرب اللہ الحق والباطل یوں ہی بیان کرتا ہے اللہ مثالیں حق اور باطل کی کہ باطل جاگ کی طرح ہے چاہے وہ جاگ پیشاب کی جاگ ہو چاہے جاگ وہ سیلاب کی جاگ ہو یا کٹھالی میں گلائے ہوئے اس سونے چاندی کی جاگ ہو بہرحال یہ شرک جو ہے باطل پرستی یہ جاگ ہی جاگ ہے چاہے پیشاب کی جاگ ہو اور جو توحید ہے یہ نرا حق کی حق ہے یہ سولہ ہزار ائار کا پاسے کا سونا ہوتا ہے جو اپنے مقام پہ زہر ہو جاتا ہے امام الناس ام مذہب فیض و جفان اے پر وہ جھاگ جو ہے وہ تو چلی جاتی ہے اوڑ کر اے پر وہ حقیقی سونا جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وہ تو ٹھے ہی رہتا ہے کٹھالی میں فیام کو سو ارے وہ تو ٹھے ہی رہتا ہے کٹھالی میں کزالب اللہ یوں ہی بیان کرتا اللہ مثالیں یعنی احوال واقعیہ مثالیں المسلو احوال واقعی لذین سجا بو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قبول کر لیا ہر حکم اپنے رب کے لیے ان کے لیے کیا ہے حسنا نری بہترین بہترین نعمتیں ہیں الم یس سجیب لو اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا اللہ کو وہ کیا کہیں گے لن لا فل جمی ان اگر ہو جاتا ان کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا اور اس کا مثل اور بھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے تو ضرور بدلہ دیتے اسے مگر بدلہ لے کون اور دے کون الاسول حساب ان کے لیے بہت گندا حساب ہوگا بہت بڑا ٹھکانہ ان کا ہے جہنم و بیسل میں یاد بڑا گندا بسترا ہے ان کا افمیا علم اللہ سبیلی تقابل مثال بھلا جو شخص جانتا ہے کہ اتارا گیا ہے تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے کیا اس کی مسل ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا مورہ ہے نہ مراد ان نمایت کرو لول پکی بات ہے نصیت حاصل کرتے ہیں سمجھدار لوگ کون سے لوگ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ وعدہ اور نئی توڑتے اللہ کے وعدے کو اور وہ لوگ جو ملا کے رکھتے ہیں اس چیز کو جو امر کیا ہے اللہ نے کے ملا کے رکھا جائے اور ربیم تاکہ وہ تلاش کرتے ہیں چہرہ اپنے رب کا واقعہ مسلط نماز بھی قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اسے جو درج دیا ہم نے ان کو سر رن سر چھپے ہوئے بھی اعلانیتن ظاہرن بھی وید رہو نبیل سن سیئیہ اور دفع رکھتے ہیں اپنی نیکیوں کے ذریعے برائیں کو اولائے کو بددار یہی لوگا جن کے لیے وہ آخرت کی حویلی ہے جنا تو یغ ہمیشگی کے داخل رہیں گے ان کے اندر و من, من آباد اور وہ جو نیک ہوئے ان کے باپ دادوں میں سے وہ ازواجم ان کی بیویوں میں سے و ضروریاتم ان کی اولادوں میں سے ولم کا تو ید فرشتے داخل ہوں گے میں اوپر ان کے ہر دروازے کی طرف سے اور جو ہی دروازے پہ آئیں گے فرشتے تو کہیں گے سلام علیکم او سلامتی تم پروشتی ہو سب اس کے کہ تم نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا تھا مسائب آئے مگر چھوڑی بڑی مصیبتیں اور تکلیفیں آئی مگر تم نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا تھا سبر تم اپنے آپ جل کے رکھے یا بددار بہترین آخرت کی اویلی اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے وعدوں کو باوجود اس کے, کے وعدہ کر لیتے ہیں اللہ الا اللہ کر کے وہ یکتا ہوں رمامر اللہ بہ اور کاٹ دیتے ہیں اس کو جو امر کیا ہے اللہ نے اس کو کہ ایو ملا کے رکھا جائے اللہ نے تو فرمایا کہ میاں سلا رحمی کرو اللہ کی توحید کے ذریعے مگر یہ بے ایمان کاٹ دیتے ہیں فل زمین میں فساد مچا دیتے ہیں نئی نئی بدتے اور نئے نئے شرک نئی نئی پارتیاں ایجاد کر کے یہ سب کچھ کر لیتے ہیں الا کلحم اللہ انتم یہی لوگ جن پہ اللہ کی لانت اور بہت گندی حویلی <تصفيق> تمبی نمبر چھ اللہ شا اللہ ہی کھلا کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے اور یہ مشرق یہ تو خوش رہتے یا آتی دنیا پر حالانکہ نہیں حیاتی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں اللہ متا مگر گٹیا قسم کا چند روزہ نفع شکوا نمبر چار کا فرو کہتے ہیں کافر لوگ کیوں نہیں اتارا گیا اوپر اس کے آیت اس کے رب کی طرف سے تو فرما دے ان یوزلوم شاہ تحقیق اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ دلح من اناپ اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف یہ دِی کھینچ لینا اور کھینچ لیتا ہے اپنی طرف اس بندے کو جو انا جو جھک گیا اپنے اللہ کی طرف اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور اطمینان میں ہوتے ہیں ان کے دل آتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے آتے ہیں اللہ کی توحید جب تک بیان نہ ہو تو ان کے دل میں اطمینان آتا ہی نہیں ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب آم ہم کام قانون بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی توحید ہی کے ذریعے دلوں میں اطمینان آ سکتا ہے ورنہ اور کوئی صورت نہیں اللہ زین آمن و مسالیات وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے عمل اچھے کیے تو بال مبارکو ان کے لیے وحسن و معاب اور بہترین ہے لوٹ کے آنے کی جگہ کزال کا ارسلنا کفی امتن کزال کا وہ کہتے پیچھے گزرا نا یقور الزین کا فرو الولا ان سے اسی سے تعلق ہے یوں ہی ہم نے آپ کو ایک ایسی امت کی طرف قدخلت میں کب لیا تاکہ گزر چکی ان سے پہلے کئی امتیں کیوں پھر جایا ہم نے علیہ تاکہ پڑھائی کر تو اوپر ان کے اس کتاب کی جو وہی کیا ہے ہم نے آپ کی طرف اس حال میں کیوں? آپ کیوں کریں اس حال میں آپ کریں کہ وہ کفر کر رہے ہیں رحمان کی نعمتوں کا کل ہو ربی آپ اعلان کر دیں کہ وہ اللہ متاب اسی پر توقل ہے میری اور الہ مطاب. اسی کی طرف ہے لوٹنا لوٹ لاؤٹ کے جانے کی جگہ ولاؤ انآتو اگر تاقیق، کوئی قرآن قرآن کوئی قرآن کوئی یعنی آسمان کتاب مقصد یہ ہے بلا قرآن کوئی حصہ قرآن کا یا کوئی قرآن کوئی پڑھنے کی آسمانی کتاب ست بل جب چلا دیے جاتے اس قرآن کے ذریعے پہاڑ جب وہ پڑھا جاتا تو پہاڑ دور پڑتے او کتےت بہل لر یا کاٹ دی جاتی اس کی وجہ سے زمین جس زمین میں پڑھا جاتا وہ زمین ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے او کل مبہل موتا یا کلام کروا دی جاتی اس قرآن کے ذریعے مردوں سے سارے کے سارے ہو جاتے تب بھی یہ بے ایمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کیوں اس لیے کہ اب ان کا ماننا جو ہے نا یہ اسی طرح ناممکن ہے جس طرح پہاڑوں کا چلنا ناممکن ہے اور زمین کا ٹوٹے ٹوٹے ہونا ناممکن ہے مردوں کا کلام کرنا ناممکن ہے ایسے ہی ان کا ماننا بھی ناممکن ہے اور جہاں ناممکن آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اوپر محرج کی مار دی گئی ہے اس لیے کہتے ہیں بہل امر و سارا معاملہ اب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جب تک ان کو ہدایت نہ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کا ہدایت پہ آنا ناممکن ہو گیا افلمزین منو پھر کیا یہ بتائیں ہم مومنوں سے بات کرتے ہیں مومنوں سے ہم بات کرتے ہیں افلم یازین آمن کیا مایوس نہیں ہو گئے ان کافروں سے مومن لوگ اب مومنوں کو مایوس ہو جانا چاہیے کیوں اس وجہ سے مایوس ہو جائیں کہ اللہ یا اللہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا جب اللہ چاہتا نہیں تو اب ان کو مایوس ہونا چاہیے کہ اب کافروں کو ہدایت کی گنجائش ختم نہیں ہے بھلا یزار اللہ کافرو ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ پوچھتا رہے گا ان کو بما سانو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کارتن کوئی نہ کوئی ٹھاک کا عذاب کا قریب من یا گرتا رہے گا کوئی نہ کوئی بمب اللہ کے عذاب کا ان کے گھروں کے قریب حتی اللہ حتی کہ قیامت والا وعدہ آ جائے گا ان یاد اللہ قطن اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا یعنی یہ ہمیشہ لرزاں طرز قرضہ ہو کے رہیں گے لرزاں ترزاں ہو کے رہیں گے ڈرتے ڈرتے ہی رہیں گے ان کے دل میں سکون ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے والا رسول من کا دش تو ہو جا بے کا تسلی بڑے استجاع کیے گئے مذاق بنائے گئے بڑے رسول آپ سے پہلے عمل ہے تو للہ کافر دی ہم نے کافروں کے لیے پھر ہم نے پکڑ لیا ان کو بس کیا, کیا نئے کاب پھر کیسے ہوا میرا پکڑ اور مار میری آفامن ہوگا کام کا سبق آفامن کیا پھر بھی کیا آفا آفا کیا اس کے بعد بھی من ہو بنکل نفس دماغ کا ثابت اس کے بعد بھی وہ بتائیں نا کون ہے جو کا پوری نظر رکھتا ہے پورا کنٹرول کر رہا ہے ہر جان پہ ساتھ اس کے جو کچھ کمائی کر رہا ہے وہ جان ج شورا کا بنا دیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک تو فرما دے نام لو نا ان کا کون سے شریک ہے ہم تو نہ پے خبر دے رہے ہو ساتھ ان چیزوں کے جو وہ چیزیں نہیں جانتی زمین کے اندر کوئی چیز بھی ہم بزاحر مِنَ کو یا یوں ہی منہ کی گپیں بزاحر منل کا یوں ہی تمہاری منہ کی گپے ہیں ساری کچھ بھی نہیں للذین کافرو نہیں نہیں کچھ بھی نہیں بلکہ خوشنما بنا دیا گیا ہے کافروں کے لیے ان کی مکاریاں سدو علی سبیل روک کے جا چکے ہیں اللہ کے راستے سے وہ نہاد وہ سدو ان سبیل سبیل روک دیے گئے ہیں کس نے روکا ان کو سدو سبیل روک دیے گئے ہیں راستے سے کس نے روک دیا اللہ نے روک دیا کس نے روک دیا اللہ نے روک دی یعنی مور جبارٹ کی مار دی گئی ہے آگے کرینا کون سا نہ جس کو دھکا مار دے اللہ پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں ان کے لیے عذاب ہوگا حیاتی دنیا میں عذاب آخرت کا اشاک بہت بڑا چیرنے پھارنے والا ہے فما لہم من اللہ من واق نہیں ہے ان کے لئے اللہ کی پکر سے کوئی بچانے والا حالت جنت کی وہ جو وعدہ دیئے گئے ہیں متقی لوگ چل رہی ہیں اس کے نیچے نہریں سبحان اللہ اکلہ دائم وزلہ دائمی پر حل ہوگا ان کا وزی لازوال سایہ ہوگا ان کا تل کا اوک یہ نتیجہ ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اتکوں تک تقوی اختیار کیا اور نتیجے کافروں کے لیے ہیں تو نری جہنم ہے ولزینہ آتاب تمبی علماء بنی اسرائیل سے نقلی دلیل کی تمبی وہ لوگ جن کو دی ہے ہم نے کتاب اللہ آتا ہے نا کتاب لوگ ہم نے دی ہے جن کو کتاب یا فرح کا وہ خوش ہو جاتے ہیں ساتھ اس کے جو اتارا گیا ہے طرف تیرے اور کئی جماعتیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں بعض قرآن کا کئی اہل کتاب جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں حالانکہ انہوں نے نبی علیہ السلام پر ایمان ابھی قبول نہیں کیا مگر کتاب چونکہ ان کے پاس جو ہے وہ محفوظ اس کتاب میں جو توحید کا بیان ہے اس کی تصدیق کرتا ہے نا یہ قرآن اس لیے یفر بما نزلہ خوش ہوتے ہیں کہ واقعی ہمارا مذہب کتاب والا سچا ہے اس لیے محمد پہ جو قرآن آتا ہے وہ کہتا ہے جو محمد یہ لو کے لیے نبی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کی کتاب میں بھی یہی مسئلہ ہے یہی لوگ جن کی زبیاں حلال ہے نا ومن اللہ میں ان کے بعض اور کئی ٹولے ایسے بھی ہیں انہی اہلِ کتاب میں سے میں یوں کے باز سرے سے بعض کا ویسے انکار ہی کر دیتے ہیں اور کئی وہ ہیں جو انکار نہیں کرتے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے مگر وہ خوش ہوتے ہیں کہ جو ہمارے پاس کتاب کا مذہب ہے وہی قرآن کے اندر بھی موجود ہے کل ان نواں عمر تو تم بھی وہی تمبی وہی پکی بات فرما دے پکی پک بات ہے حکم دیا کیوں میں کی بات کروں اللہ کیوں نہ شر کروں اس کے ساتھ اسی کی طرف میں بلاؤں وہ اللہ اسی کی طرف اللہ اٹھ کے جانے کی جگہ یوں ہی اتارا ہم نے اس کو حکم عربیہ عربی زبان میں یہ حکم نازل کیا ہے ہم نے والا یعنی تباہ اگر پیچھے چل پڑے ان کی خواہشات کے بعد پاس علم تو پھر نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ کی طرف سے کوئی دوست اور نہ بچانے والا تیسرا جواب لکولیا جلن کتاب ہر مدت کے لیے ایک ہوئی تاریخ ہے جب وہ آ جائے گی تو عذاب بھی آ جائے گا چوتھا جو جواب یم اللہ ما یشا تو مٹا دیتا ہے اللہ جو کو چاہتا ہے اور ثابت رہنے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ ان دہ امول کتاب اس کے پاس تمام کتابوں کا سر چشمہ موجود ہے ام کتاب سر چشمہ جس طرح ماں اولاد کے لیے سر چشمہ ہوتی ہے اسی طرح اس کے پاس سر چشمہ تمام کتابوں کا, کا بازی نائے یا تو دکھا دیں گے ہم آپ کو بعض عذاب جس کی دھمکی دے رہے ہیں ہم ان کو اونت کا یا فوت کر لیں گے آپ کو تو پھر یہ گھبرانا نہیں کہ ہاں ہاں فوت ہونے کے ساتھ ساتھ میں دیکھ تو نہیں سکا ان پہ عذاب کوئی بات نہیں مرنے کے بعد تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا مگر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کیوں ان لگ آپ پر تو فرض تھا پہنچا دینا اور ہم پر فرض حساب لینا ہم خود حساب لے لیں گے اولم یع انا نا تل تخویف۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم گھٹاتے ہم آ رہے ہیں زمین کی طرف گٹاتے چلے آ رہے ہیں اس کو آس پاس کے کناروں سے یعنی لوگ ایمان لا رہے ہیں زمین ان کے تنگ ہم کر رہے ہیں ان قریب ان کے خلاف ان مکے والوں کو سوچنا چاہیے کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم آ رہے ہیں زمین کو نن کو سوا میں نہ ترافیا گٹاتے چلے آ رہے ہیں اس وسطی کی زمین ان کو ارد گرد و کی طرف سے یعنی باہر کے لوگ آخر مان رہے ہیں اللہ یا حکم علام اللہ ہی فیصلہ کرتا ہے نہیں کوئی پیچھے ہٹانے والا اس کے حکم کو کیونکہ وہ وسری الحساب وقد مکر الزین قبل کسمیا بات ہے چالیں چلیں ان سے پہلے بڑے بڑے کافروں نے فلّا ہل مکرو جمیا اصل فیصلہ کون چال اور تجویز تو ساری اللہ کے قبضے میں ہے فلی اللہ مکرو جمیا اصل فیصلہ کون تجویز اور چال وہ تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے میں وہی جانتا ہے جو کچھ کماتا ہے ہر جیل اور ان قریب جان لے گے کافر بھی ضدی کافی کہ کس کے لیے آخرت کی حویلی بہترین بنتی ہے وہ یقول الزین کفرست مرسلا شکواں پانچواں کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں تو جواب دے کافی ہے اللہ گواہ میرے اور تمہارے درمیان ومن ان دہو علم کتاب اور وہ بھی کافی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے یعنی السلام جو کتاب اللہ لے کے آتا ہے میری طرف